फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ए हमारे रब और हम दोनों को اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے رب رسول العزیز الحکیم اے ہمارے رب اور ان لوگوں کے لیے انہیں انہی میں سے ایک رسول بھیج وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے ومن يرغب عم اللت وَلَقَدْ اصطفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائی اس کے جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور یقینا وہ آخرت میں ضرور نیک کاروں میں سے ہوگا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لرب العالمين اور جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار بنو یا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا بہت سواب ہے ابراہیم بنی ہوئے عقوب تم مسلم ابراہیم نے اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کلم حق کی وصیت کی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدي قالوا نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق له مسلمون کیا جب یعقوب کو موت آئی اس وقت تو موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک مبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا ہے یہ بھی اللہ تعالی نے قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضرت عیسی علیہ السلام کی بشارت اور اپنے والدہ کا خواب ہوں بحوالِ الفت و ربانی بیسویں جلد سو اکاسی اور ایک سو انانوے اور مسند احمد پانچویں جلد دو سو باسٹھ صفحہ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر و ثواب ہے تاہم اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں آتا جائے تو سبحان اللہ سونے پر سہاگا ہے لیکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہیں آتا تب بھی اس کی تلاوت میں کوتاہی جائز نہیں ہے تلاوت بجائے خود ایک الگ اور نیک عمل ہے تاہم اس کے مفاہیم اور مطالب سمجھنے کی بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا یہ چوتھا مقصد ہے کہ انہیں شرک و توہمات کی علائشوں سے اور اخلاق و کردار کی کوتاہیوں سے پاک کریں عربی زبان میں غبہ کا صلہ عن ہے عن ہو تو اس کے معنی بے رغبتی کرنا اعراض کرنا ہوتے ہیں یہاں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و فضیلت بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعالی نے انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائی ہے اور یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیم ابراہیمی سے اعراض اور بے رغبتی بے وقوفوں کا کام ہے کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا پھر یہ فضیلت و برگزیدگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرما برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا حضرت ابراہیم و حضرت یقوب علیہ صلاحت واللام نے الدین کی وصیت اپنے اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں اسلام ہی ہے جیسا کہ یہاں بھی اس کی سراحت موجود ہے اور قرآن کریم میں دیگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصیل آئے گی جیسے ان عیند اللہ الاسلام وغیرہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے یہود کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے ان آیتوں میں کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم و یعقوب علیہ صلاحۃ وسلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے اگر وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ قذب وزور زور اور بہتان ہوا اور اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا مذکورہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی وہ تو اسلام کی تھی نہ کہ یہودیت یا عیسائیت یا وسنیت کی تمام انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کا دین اسلام ہی تھا اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے الانبیاء اولاد علیات امہاتهم شتہ و دینهم واحد بحوالے صحیح بخاری حدیث نمبر تین مطلب انبیاء علیہ السلام کی جماعت باپ شریک اولاد اولاد علیات ہیں ان کی ماں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا اور جو عمل وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين اور انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے اے نبی کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو گیا وروم مشركو من ليس قالوا امننا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط والاسباط وما اتي موسى وعيسى وما اتي النبيون من ربهم لَا نفرق احد منهم ونحن له مسلمون تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق و یاکوب اور ان کی اولاد کے طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے ربض کے طرف سے دیا گیا اپنے رب کی طرف سے دیا گیا ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں فئن امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلیم پھر اگر وہ یعنی اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے اور اگر وہ منھ مو موڑ لیں تو پھر وہی ہے مخالفت میں سو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد میں جو انبیاء و صالحین ہو گزرے ہیں ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا سلا انہیں ہی ملے گا اس کا سلا انہیں ہی ملے گا تمہیں نہیں تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا غلط ہے اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہے جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائیت اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان سے کہو کہ ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو حنیف تھا مطلب الہ واحد کا پرستار اور اسی کی عبادت کرنے والا اور وہ مشرک نہیں تھا جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک موجود ہے اور اب بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں اسلام کے تعلیمات اسلام کی تعلیمات اگرچہ بحمد اللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں جن میں توحید کا تصور بالکل بےغبار اور نہایت واضح ہے جس سے یہودیت عیسائیت اور صنویت مطلب دو خداؤں کے قائل مذاہب سے اسلام کا امتیاز نمایاں ہے لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال و عقائد میں جو مشرکانہ اقدار اور تصورات در آئے ہیں اس نے اسلام کے امتیاز کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے کیونکہ غیر مذاہب والوں کی دسترس براہ راست قرآن و حدیث تک تو نہیں ہو سکتی وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ کریں گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ مذاہب کے مابین تو کوئی امتیاز ہی نظر نہیں آتا اگلی آیت میں ایمان کا معیار بتایا جا رہا ہے اور بتلایا جا رہا ہے یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو کچھ بھی ملا یا ان پر نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا کسی کو نہ ماننا یہ امبا امبیاں علیہ السلام کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے البتہ عمل اب صرف قرآن کریم ہی کے احکام پر ہوگا پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہی ہیں تحریف شدہ ہے اور دوسرا کہ قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے صحابہ کرام رضی لانو بھی اسی مذکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے اس لیے صحابہ رضی لانوں کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی چیز پر ایمان لائے جس پر جس پر اے صحابہ تم ایمان لائے جس پر اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ مو موڑیں گے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے چنانچہ چند سالوں سے ہی میں یہ وعدہ پورا ہوا چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور یہی اور یہودیوں کے دو قبیلے اور یہودیوں کے دو قبیلے دو قبیلوں بنو قینوقا اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور تیسرے قبیلے بنو قریضہ کے مرد قتل کر دیے امام احمد کی کتاب فضائل الصحابہ پہلی جلد پانچ سو ایک صفحہ میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ حضرت عثمان رضی الحمع کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا اور اس آیت کے جملے فیم اللہ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے بلکہ دھار بھی کہا جاتا ہے یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے بھی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں قل وهو ربنا ولنا اعمالنا له مخلصون اے نبی کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و نصارا قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عينه من الله وما الله بغافل عما تعملون کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے اس رسم کا نام ان کے ہاں ببتسمہ ہے یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی ام اپنی امتوں کو دعوت دی یعنی دعوت توحید پھر کہا کیا تم ہم کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی کے لیے اخلاص و نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں اور اس کے عوامر کا اتباع اور زواجر سے اجتناب کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں تمہارا بھی ہے اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہم تو اسی کے لیے اخلاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں پھر تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے جب کہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے تو زیادہ علم کو ہے تو زیادہ علم اللہ کو ہے یا تمہیں تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء علیم و صلاحت یہودی یا عیسائی نہیں تھے اسی طرح تمہاری کتابوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں پھر تل کا امت ان کی آیت کے حساب سے اس آیت میں پھر قصب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف انتصاب یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا کیونکہ من بپو ابی عامن یوسری نصب ہوں بحوالۂ صحیح مسلم حدیث نمبر دو جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا مطلب ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم سے مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ ان کی عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا ولازر و زیر اخرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ علیہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کہ جس کی اس نے کوشش کی یعنی آخرت میں ہر شخص کو اسی کے عمل کا صلا ملے گا ہر شخص اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں صِرَاطٍ مستقیم جلد ہی بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے اے نبی کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں وہ جسے چاہتا ہی وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے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 رحیم اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں اور اے نبی جس قبل بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے کافروں پر مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو سولہ سترہ مہینے تک بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے درآن حال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو قبل ابراہیمی ہے جو قبل ابراہیمی ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اس طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اس طرف پھر جانا ضروری ہے علاؤ عزیں جس اللہ کی عبادت کرنے ہیں جس جس اللہ کی عبادت کرنی ہے مشرق اور مغرب ساری جہتیں اسی کی ہیں اس لیے جہتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہر جہت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے بشرط یہ کہ اس جہت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو تحویل قبلہ کا یہ حکم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی وسو کہ لغ معنی تو درمیان کے ہیں لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہاں اسی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ہے شہید علی کمتون شہد عالث تاکہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اس کی وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغم پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا وہ اس بات میں جواب دیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے تمہارا کوئی گواہ ہے وہ کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت چنانچہ یہ امت گواہی دے گی اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے بہوال ابن کثیر ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں یعنی امت معتدل یعنی افراد و تفریح سے پاک یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے افراد و تفریح نہیں ہے پھر یہ تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں تھے یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکو ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کے طرف پھیر لیا یہ مسجد قبلتین وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کے طرف رخ کر کے پڑھی گئی کہلاتی ہے اور ایسا ہی واقعہ مسجد قبا میں بھی ہوا لینا عالمہ تاکہ ہم جان لیں اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا اس کا مطلب ہے تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شخص سے علیحدہ کر دیں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائیں بحوالۂ فتح قدیر بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکی تھے یا, یا ہم جتنا عرصہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ ضائع ہو گئے یا شاید ان کا ثواب نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی تمہیں پورا ثواب ملے گا یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ایمان تبھی معتبر ہے جب نماز اور دیگر شرائط کی پابندی ہوگی و صلی اللہ علیہ نبین محمد و صحبی اجمعین